صحمن و صلی اللہ <سؤال> وحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باطاََشہ واقع تمام سامع نخارا گرامی برادران سب کو شم الصن اعبار سے کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو چھیاسی ہے پانچ سو چھیاسی جو اوراد کا جو ہے درس شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے اور دو سو اٹھائیس جو ہے اوراد فتح کا جو ہے درس نمبر دو سو اٹھائیس سے اور اس میں جو ہے آج کے میں اسما الحسن میں سے چھٹے سے مقدس جو ہے یا قدوسوں کی توجیحات ہے انشاءاللہ شاء اللہ میں اس مقدس اس میں پاک جو ہے توضیحات ہوگی یا قد دوست ہو یا یا ملک پھر اس کے بعد یا قدوست اس کی بلال لغوی تحقیق معنیٰ جو ہے لغت والے جو ہے اور مختلف اسماع الحسنہ کے جو شارحین نے انہوں نے اس مقدس قسم کی کیا معنی ہیں یا قدوست کیا معنی کیا ہے پہلے اس کے لغوی توضیحی معنی سمجھنا چاہیں گے ہاں جی اور البتہ دن میں جو چند دن جو ہے مجھے درستی میں اس میں وفا ہوا اس کا میں معذرت خواہ کیونکہ چاہے دو تین دن جو ہے طبیعت تھوڑا ناساسا اس وجہ سے وقفہ جس کا ماد تھا تو القدوس جو ہے لغت میں المنجد نامی عربی لغت میں اس کی یہ توضیع کرتے ہیں پہلی جو لوگی تاخیر میں پہلی کتاب جو ہے حنی المنجد سے نقل کر رہا ہوں کاف دال سین جو ہے اس کا مادہ ہے جس سے یہ اس میں مقدوس مشتق ہوا ہے اس کا صرفی لحاظ سے جو ہے قدوسہ یکدوسو قدسَََ و قدوسن اس کے معنی کیا ہے پاک ہونا بابرکت ہونا ہاں یہ معنی کیا ہے کسی بھی چیز کا پاک ہونا بابرکت ہونا اور جب بولتے ہیں قدس ص اللہ و فعل کی شکل میں قدس ص اللہ فلان تو معنی بنے گا کو پاک کرنا یعنی اللہ نے فلاں کو پاک کیا یہ معنی بن جائے گا کو پاک کرنا کو بابرکت کرنا یعنی فلان کو بابرکت کیا اللہ نے اس کو یہ مانا جائے گا اور لیکن اسی طرح قدر یعنی قدر الاقل اللّہ یوں پڑھیں تو اس رض میں جو ہے اللہ کی تنجیح کرنا اللہ کے قدوس ہونے کی صفت بیان کرنا یعنی اللہ کے ہر اے و جو مشقین جو ہے اللہ کی طرف نسبت دے, دے سے بیٹا ہونے کا مرکب ہونے کا اور دوسرے بہت سی چیزوں کا جو مشکین اللہ کی طرح نسبت دیتے تھے ان تمام اے وہ نقص سے خامیوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات کو پاک و پاکزا قرار دینا خود ہاں قدس رجل اللہ رج یہ منع دے گا تو قدس صلی جب پڑھیں تو اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی قدس صلی اللّہ فلاں شاہ نے اللہ کی پاکی بیان کیا یعنی اللہ کو پاک و پاکزا کہا قرار دیا القدس یہ لفظ جو ہے القدس بھی پڑھا ہے فاپ پر زبر کے ساتھ بھی القدوس بھی پڑھا ہے پیش کے ساتھ بھی قح پر ہاں باقی زال پر دونوں کے نزدیک پیش ہے اس کے معنیٰ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہاں القدوس یا القدوس دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی ہر اے پاک و نقد سے پاخ و ہر اے و نقد سے پاک و پاک اس ایسی ذات کو القدوس کہتے ہیں لیکن مشہور جو ہے اس کا تلفظ جو ہے لغت والوں نے القدس کافردہ دونوں پر پیش لکھا ہے لیکن جو ہے بہت کم جو ہے لغت لغیوں نے اس کو قاف پر ظبر کے ساتھ بھی قدوس پہ لکھا اور یہ القدوس و قدوس دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے, ہے تو اس ایک حسم میں صرف کافر زبر پڑھنے اور پیش پڑھنے میں رات کے لحاظ سے تو اور یہ دو قول ہے اس بارے میں یہ جو ہے توضیحات میں نے المنجد یہ کتاب عربی تو اردو بھی ہے عربی تو عربی بھی ہے اس کتاب سے عربی ٹو اردو سے میں نے نقل کیا یہ توضیحات القدوس کی اسی طرح دوسرے ایک اور کتاب سے کچھ توجیحات دے رہا ہوں تو فرماتے سبو دوسری کتاب سبو ہن و قدوس و سبو و قدوسن سن بربی زبان اور خاف عربی زبان کے سب ان وقوس اس طرح پڑھا ہے کہ سیوے جو عربی ادب کے جو ہے امام کہا جاتا ہے عربی ادب کے سب سے مشہور شخص ہے وہ کہتا ہے سیو کہتا ہے کہ یہ دونوں اسم فعول ان کے وزن پر ہے علم پر وفا پر فتح کے ساتھ ہے یعنی شروع جو عرف عاصمۂ شروع عرف ہے صب ون میں سین قدوس ان میں کہہ پر اس کو پھاول پھیل پڑتے میں صرف کے ان اصطلاح میں اس پر زبر کے ساتھ ہے فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ہے یعنی پہلے کہا تھا نا بعض نے اس کو جو ہے لغوین نے اس کو سین پر اور کع پر زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے قدوس بھی پڑھا ہے قدوس بھی پڑھا ایسے وہی ہی کہتے ہیں ان دونوں پر زبر کے ساتھ پڑھا ہے صبح ون و قدوسن لیکن لاہیانی و دیگر لغوین کہتے ہیں دوسرے جو سارے مشہور لغت کے ماہر لوگ ہیں عربی لغت کے تلفظ کے تو جائے کہ بڑی جماعت ہے تو یوں سمجھو مشہور جس کا تلفظ یہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ خود سن و بے ہے قاف اور دال دونوں پر پیش ہے صبح میں بھی سین اور با دونوں پر پیش ہے اور مشہور بھی یہی ہے قرآن میں بھی پاک میں بھی جو اعراب آیا ہے زہن جی اور اس میں بھی کاف پر سین پر پیش کے ساتھ ہے دال پر تو سپنا سے پیش ہے قاف اور دال پر بھی جو قاف پر بھی پیش ہے اور یہ مشہور اس کے اخراط ہیں اور دعوت شریح میں بھی ہماری مقدس کتاب میں اسماء اعظم میں سے ایک یہی اس میں مقدس یاقد وسو ہے اس میں بھی پیش کے ساتھ پڑھا ہے چونکہ مشہور قرعات اس کا یہی ہے مانا گیا اس فرق نہیں ہے خود دوست پڑھوں کل دوست پڑھوں لیکن مشہور قرات عربی زبان کی ہے یہ لہٰذا اسی طرح پڑھنا ہی درست ہے قدوست پڑھنا ہی زیادہ درست ہے اور قال الازہری فی لسان اظہری جو ہے عربی زبان کا ادب کا لغت کا بہت مشہور جو ہے لغوی شغص سے اس کی کتاب ہے مشہور لسان العرب کے نام سے وہ کہتے ہیں لم فی صفات اللہ تعالیٰ غیر القدوس کہتے ہیں اللہ تعالی کی صفات میں نہیں آئے سوائے قدوس یعنی یہی ایک قسم فاؤل فعل پر فاؤل کے وزن پر یا فعول کے وزن پر اللہ تعالیٰ کے صفات میں صرف یہی ایک عسم فعول الفول کے وزن پر آیا ہے کہی ایک عصم فعول ان, کے وجہ پر, قسم ان کے وجہ پر کہتے ہیں لم ی ہاں جی نہیں آئے فی صفات اللہ میں جو ہے صفات اللہ اظہاری کہتے ہیں قال اللہ ساری لم جی فی صفات اللہ غیر القدوس اس لفظ قدوس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور کوئی اسم اس فول ان کے وزن پر نہیں آیا اور قدوس کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں عربی لغذ ہے واہ طاہر المنزہ یعنی واہ طاہر المنجََََََََََََََََََََ انوب ہیں سے قدوس کا معنی یہ ہے وہ ذاتیں جو پاک اور پاکزہ ہیں ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص زوف کمزوری سے ہر قسم کی عیب و نقص سے پاک اور پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس جو ہے وہ بلا شک شبہ ہر قسم کی کمزوری سے ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے نقائص سے جو مخلوقات کے اندر ہیں ان سب سے پاک و پاکزا ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے حیات کے لحاظ سے ہاں ہر جس صفت کے زاویے سے بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے کامل ذات ہے ہاں اس کے تمام صفات میں اطلاق ہیں ہاں جی وہ ہر صفات میں جو ہے اس سے بڑھ کر کسی اچھے صفات کا مالک دنیا میں دوسرا کوئی موجود ہونا تو چھوڑو سوچ بھی نہیں سکتا وہ فرماتے ہیں وہ فعول ہیں پیش کے ساتھ فا اور ان دونوں پر من ابنیت المبالغطی اللہ عربہ میں فرماتے ہیں فعول عربی زبان میں یہ مبالغ ہے کہ میں سے ہے مبالغ کے افزان میں ہے کہ اس مطلب کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے افزان میں ایک فلون بھی ہے وہ تحفۃ القاف اور کہتے ہیں اور اس قاف کو کبھی جو ہے قدوس کے خا کو کبھی فاتح کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو یہ لسان عرب والے کبھی اس پر قدوس قد بھی پڑھتے ہیں لیکن والے سے بالکسرت ہیں لیکن کثرت سے اس کو زبر کے ساتھ نہیں پڑھا ہے معنیٰ یہ ہے کبھی کبھی کبھار بعض لغوین نے اس کو جو ہے زبر کے ساتھ بھی قاف پر زبر کے ساتھ بھی یعنی یا قدوس بھی پڑھا ہے لیکن کثرت کے ساتھ جو پڑھا گیا ہے اور زیادہ تر لغوین نے جو تلفظ اس کا نقل کیا ہے وہ یہی پیش کے ساتھ ہے قدوس اور اس کا معنیٰ ایسی پاکزات ہے جو واہ طاہر المنجہ ان الب النقائد اسی ذات ہے جو پاک و پاکزا ہے ہر قسم ایپ اور نقد سے ہر کے ذوق سے نا توانی سے کمزوریوں سے خامیوں سے ہر چیز سے پاک و پاکزا کامل حسن ذات اگر تو اسی کے جو ہے بداخنی لغت میں توضیع تھوڑا سا لکھا تھا تو مشہور لوی عصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر صرف قدوس و کے وزن پر آیا ہے میں صرف قدوس ہی کی وزن ہی صرف قدو سن ہی جو ہے اسی وزن پر آیا میں صرف قدوسن ہی اسی یعنی اسی اول اون کے وزن پر آیا ہے وہ ذات جو ہر جو ہر, جو ہر قسم کی اوزات جو ہر قسم کی عیوب و نقاسی سے پاک و پاکزا اس کو قدوس پڑھتے ہیں اور یہ مبالغے کے اوزان میں سے ہیں کبھی کبھار قاف کو فتح بھی دیا قد بھی پڑا جاتا ہے قدوس بھی پڑھا جاتا ہے مبالغہ کا یعنی بہت زیادہ بے بہت حد سے زیادہ بہت زیادہ ہاں جی پاک اور پاکزات ہر قسم کے ایپ سے ہر زاویے سے ہر جہت سے پاک و پاکزہ ذات کو قدوس کہا جاتا ہے فرماتے ہیں جو ہے کبھی کبھی, کبھی قدو سے پڑھا جاتا ہے لیکن کثرت سے نہیں بلکہ اکثر جو استعمال ہے وہ فول انہیں ہاں جی اور قدوس ان کے وطن پر ہے تو القندوس جو ہے طاہر فی صفات اللہ یعنی القندوس طاہر ہی صفت اللہ, یعنی, صفات اللہ یعنی, یعنی وہ ذات جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اس طرح ات کے معنی لکھا ہے ات والتبریک و یعنی تقدیش کے معنی اس مدد سے مزدار ہے باب تفیر کا ات والتبریک یعنی تقدسہ عرب جب بولتے ہیں تقدسہ نے اے تطہر پاک کرنا بابرکت و بابرکت کرا دینا کس چیز کو پاک کرنا اور بابرکت کرا دینا تبریک اس معنی میں آتے ہے یہ تقدیس کے معنیٰ پاک کرنا اور بابرکت کرا دینا ان دونوں معنی میں لفظ تقدیس آتا ہے چک شکا نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے ذات جو ہے پاک و پاکزہ ہے اور الپنِ بندوں کو برکتیں بسر اسی کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس اسم مقدس کا پڑھنے کا ہمیں عزم دے کر اس, اس اسم میں اللہ اس اسم مقدس سے متصف ہونے کا ہمیں اعلان فرما اپنے کتاب مقدس میں ذکر فرما کر ہمارے اوپر بے نہایت احسان فرمایا کیونکہ جب بندہ اس قسم کے اسما الوسنا کو ورد وظائف کرتے ہیں اس کو اپنی زبان پر طلب جاری کرتے ہیں دل سے ایمان رکھتے ہوئے تو اس کی برکت سے اس کا دل پاک پاک پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر اس کمال صفا اور جلا اور پیدا ہو جاتی ہے نورانیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہماری جو ہے یا دوسرے کے نیچا اللہ کی ذات کو خوی فائد یا کوئی فائدہ نہیں یقین دوسرے کے پڑھنے کا اللہ نے ہمیں اجازت دیا اس کو ورد زبان رکھنے کا میں اجازت دیا انہیں اسما الحسنہ میں سونے کا ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا آج اس میں بھی بیان ہوا تو اس کا فائدہ بندے کو پہنچتا ہے کہ بندہ جب ایسے اسما الحسنہ کو ہاں جو پاکی پر بیان کرتے ہیں اے بنس سے پاک و پاکہ ہونے پر اس کا جو ہے معنیٰ دیتی ہے تو اس کو ورد زبان رکھنے سے بند مومن خود پاک ہو جاتا ہے اس کا روح پاک ہو جاتا ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اس کے دل و دماغ پاک ہو جاتا ہے دیکھیں نظر میں پھر اس کے وہ کردار میں رفتار میں گفتار میں ہر چیز میں وہ صالح اور پاک و پاک انسان بن جاتا ہے اندر تو یہ لغبی لحاظ سے جو ہے اس کی یہ جو مختلف مطلب سبون کی جو توضیحات ہے وہ کتاب لسان العرب مادۂ قاف دال سین میں جن نمبر گیارہ میں یہ توجیحات دیا ہوا ہے اس لفظ قدوس کا اور مزید جو ہے آگے اسی لبس اس کی لغوی تحقیق میں تصبیح تم و قدوس و بو قدوس ہوں ساتھ ساتھ اس وجہ سے تسبیح بھی اسی سے تسبیح کے معنی تنظیم شہ و الى و نزاحتِ من العوب والنقائص متن تسبیح کے کی من کیا کسی چیز کو منظح قرار دینا اور اس چیز کی طرف پاکی و نزاہت یعنی پاکیزگی کے نسبت دینا ہر ایک نقص سے اس کو تسبیح بولتے ہیں تو یہ کہ تنظیم حصے کسی چیز کی جو ہے منظح قرار دینا و نسبت ہو اور اس چیز کی طرف نسبت دینا پاکی و نزاحت پاک یعنی اللہ تحارت و نجات پاکی و نزاۃ یعنی پاکزگی کی نسبت دینا کسی چیز کی طرح کہ یہ چیز جو ہے ہر و نقص سے پاک کو ہے تو جب اللہ فرق و رحم اللہ سب قدر تو اللہ کے ذات ہر و نقص سے پاک کو ہے اسی معنیٰ کو یہ ہمرات ہے والقدوس جو ہے مبالا کا تنفیل سے سب تسبیح کے معنی پاکی ہو گیا تو خود وس کیا ہیں اسی پاکی میں مبالغہ محسوس ہے یعنی بہت زیادہ بےحد زیادہ پاک و طیب ہر زاویہ سے ایسی ذات جو ہر ہر لحاظ سے ہر زاویہ سے پاک و پاکزہ تو وہ نزاحۃ و طہارت و کے کیا ہے وہ نزاحت و یعنی نہایت پاک و پاکزہ ہونا یعنی تو نہایت ہی پاک و پاکیزہ ہونا یہ مخصوص مانو ہے اور دوست یعنی پاکی میں مغل کا مان جاتے ہیں. یعنی بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہونا ہر اے نقص سے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہونا کو دوست ہر اے و سے تو یہ مختصر جو ہے الغوی تاخیر جو ہے آج کے درست میں آپ لوگوں کو پہنچا اور ہم درستوں کے روشنی میں جسب و منائے وہ ہوا ہی پاکزات کہ جو حرم کے اے وہ نقص ہے ہاں یہ بہت زیادہ پاک و پاکزہ ہے کسی وہ نقص کو اس کے درگاہ میں پھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی پاک و پاکہ زیادہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تمام پاکیاں اسی ذات اقدس کی طرف سے ہیں اور وہ خود پاک و پاکزہ ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسماء حسنا سے ان کی معنی معفہوم کو گہرائی سے سمجھ کر ان زبان رکھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب حاصل کرنے کی ہم سب کو تمام مسلمان کو تمام ممی مومن ممناز کو توفیع طافت آمین رب العظم